اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہرے بہ رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا